الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سوره سوره الفرقان ہماری چل رہی تھی اور اس میں تقریبا فائف یعنی 75 آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی اور آخری حصے میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو خاص مقرب بندے ہیں جن میں اچھی عادات اچھے اوصاف اور ہیں اور جو اچھے اعمال افعال کے مرتکب ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عطا سے تو انہیں آخرت میں کیا ملے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بیان فرمایا کہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کیا جائے گا بالا خانے دیے جائیں گے اوپری منازل دی جائیں گی اس کے علاوہ فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور اس کی وجہ ایک بیان فرمائی بیما فبارو اس سبب سے کہ انہوں نے صبر کیا تو صبر کی ہم نے تفصیل بیان کی کہ صبر صرف یہی نہیں ہوتا کہ ناگہانی آفت یا کسی مصیبت پر انسان صبر کرے بلکہ گناہوں سے پرہیز اور نیکیوں کے ارتکاب پر بھی صبر ہوتا ہے یہ بھی اس کے اقسام ہیں اور یاد رکھیے شاید آپ کے لئے باعث سے تعجب ہوگا کہ شریعت کے نزدیک گناہوں سے پرہیز پر صبر کرنا یہ نیکیوں کے ارتکاب پر صبر سے اور ناگاگاہی آفات کے آنے پر صبر کرنے سے افضل ہوتا ہے سب سے زیادہ کمال انسان کا ہے گناہوں سے بچنے پر اس کے بعد پھر نیکیوں پر استقامت حاصل کرنے پر اس کے بعد ناگاہانی آفت کے صبر کی باری آتی ہے سب سے زیادہ ثواب گناہوں سے پرہیز پر صبر ہوتا ہے کیونکہ سب سے مشکل کام ہے جو کام سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے شریعت نے اس کا درجہ اتنا ہی زیادہ رکھا اس کے پیچھے ثواب اتنا ہی پوشیدہ فرمایا ہے تو انسان کا کمال یہی ہے کہ وہ مشکل ترین چیزوں کو اپنے لیے چیلنج بنا لے اور پھر مقابلہ کر کے ان مشکل ترین چیزوں پر حاوی ہو جائے ان مشکل افعال کو اپنا لے تاکہ اللہ کے تقرب کی راہیں آسان سے آسان تر ہوتی چلی جائیں آگے شاہ فرمایا قول دین وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں یعنی اس جنت میں یہ خاص بندے ہمیشہ رہنے والے ہیں اور پھر تعریف فرمائی کہ حسنت مستقر و مقامہ یہ کیا ہی اچھی ٹہرنے کی اور بسنے کی جگہ ہے آگے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شاد فرمایا کہ آپ کفار سے آپ یہ فرمائیے ما ربی لولا آپ فرما دیجیے کہ اے کافروں تمہاری کچھ قدر و قیمت اللہ میرے رب کے نزدیک نہیں ہوگی یہاں تک کہ اگر تم اس کی عبادت نہ کرو یعنی جب تک تم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرو اس وقت تک تمہاری کسی بھی نیک عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی فقوت کا تو بے شک تم نے جھٹلایا تقزیب کی فسوف یقون لظامہ تو ان قریب وہ عذاب لپٹ کر رہے گا تمہیں چپڑ جائے گا تم تک پہنچے گا تو آخری آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے پھر کفار کو تمبی کی کہ اگر وہ اللہ تعالی کے نیک بندے نہیں بنتے ایمان نہیں لاتے نیک بندے نہیں بنتے عبادات کی طرف مائل نہیں ہوتے تو آخرت کا عذاب ان کے لیے لازم ہو جائے گا یہاں تک سورت الفرقان کا اختتام ہوا اور اب انشاءاللہ شاء اللہ الشعراء کا آغاز ہوگا سورت الشعراء یہ مکی سورتوں میں سے ایک ہے اور اس میں تقریباً دو سو ستائیس آیات کریمہ ہیں تو آج اس کا بھی آغاز کرتے ہیں بسم اللہ وحمن رحیم توم یہ حروف مقطعات ہیں اور بارہا آپ کو بتایا کہ آیات صورتوں کے شروع میں جو اس قسم کے حروف لکھے ہوتے ہیں انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں اور ان کے معنی اللہ تبارک و تعالی ہی خوب جانتا ہے یا اس کی آتا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے بتانے سے صحابہ کرام کابرین صحابہ یا اس امت کے اولیاء کرام بہتر جان سکتے ہیں کا آیات الکتاب المبین یہ واضح کتاب کی روشن کتاب کی آیات ہیں باحق کا اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ اپنی جان پر کھیل جائیں گے اپنے نفس کو ہلاک کر دیں گے اللہ یکونو مؤمنین کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے یعنی اس غم میں آپ شاید اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لے کر آتے یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے شاید فرمایا گیا کہ حبیب کریم ہم نے آپ کو رحمۃ العالمین بنا کر بھیجا ہے کویا کر اب یوں فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو رحمت اللہ بنا کر بھیجا ہے تو آپ کی قلبی شفقت اور نرمی جو ہے وہ ان لوگوں کے اس تکزیب کے عمل کو دیکھ کر روگردانی کے عمل کو دیکھ کر آپ کو نظر انداز کر دینے والے عمل کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ مغموم ہو جاتا ہے وہ شفقت بھرتی ہے دل رنجیدہ ہوتا ہے اور آپ اتنا زیادہ مطلب اپنے قلب پر رنج لے لیتے ہیں کہ بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ اس غم میں ختم ہو جائیں گے جسے کہتے ہیں غم مجھے ختم کر دے گا تو اللہ نے تسلی لی دی کہ آپ اپنے آپ کو اتنا رنجیدہ نہ کریں جو ایمان لایا تو بہت ہی اچھی بات ہے اگر نہیں لایا تو آپ پر اس کا کوئی الزام نہیں ہوگا ان نشہ نل آن اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ان پر کوئی نشانی اتار دیں اور ولب کا عنا لہ کہ ان کے اونچے اونچے یعنی بڑے لوگ جو ان کے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جھکے رہ جائیں تو مطلب یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں تو کوئی ایسی نشانی اتار سکتے ہیں مثال کے طور پہ عذاب لا ان پہ مسلط کر دیں اور کہیں کہ تم اطاعت کرو تو یہ تاج کر لیں گے اگر ہم چاہیں تو ایسے بھی طریقے اختیار کر سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک زبردستی کریں یا ہم چاہیں تو ایک ایسے خطرناک ماحول بنا دیں کہ جس ماحول کو دیکھ کر یہ فوراً ایمان قبول کر لیں لیکن نہیں ہماری حکمت یہی ہے کہ ہم ہدایت کے تمام اسباب مہیا کر کے انسان کو ان اسباب کو اختیار کرنے کا مکمل اختیار دے دیتے ہیں کہ چاہے تو اختیار کرو چاہے چھوڑو اختیار کرو گے انعام پاؤ گے اور اگر چھوڑ دو گے تو سزا پاؤ گے اس لیے ہم کوئی ایسی نشانی نہیں لائیں گے تو حبیب آپ یہ ہماری حکمت ہے ہم اسی طریقے سے بتدریس لوگوں کو موقع عنایت کرتے ہیں تو آپ اپنے دل کو اس مشقت میں مبتلا نہ کریں اگر ایمان ان کا ہم چاہتے ہیں کہ یہ مومن ہو جائے تو ہمارے لیے کوئی ایسا مشکل مسئلہ نہیں ہم ان کو فورن کوئی ایسی علامت ایسی نشانی ظاہر کر دیں کہ سب کے سب ایمان لے آئیں گے لیکن ان کے اوپر ایک دم یہ شدت اور سختی مسلط نہ کرنے میں ہماری حکمت یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ خود اپنے ذہن کو استعمال کریں ہدایت کے اسباب پر غور و تفکر کریں اور پھر دولت ایمان حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انعامات پائیں ممایہ عطیم من ذکریم من رحمان محدثن اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے اللہ تعالی کی طرف سے کوئی نصیحت نہیں آتی اللہ قانو انہ مدین مگر یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نئی نصیحت آتی ہے یہ اس سے منہ ضرور پھیر لیتے ہیں اس کی طرف مائل نہیں ہوتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے نئے نئے احکامات کو نہ ماننا ان سے منہ پھیر لینا یہ کفار کا طریقہ رہا ہے تو ہمیں بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے آج ایک مسلمان اپنی کم علمی کی وجہ سے دین سے دوری کی بنا پر بہت تھوڑی سی معمولی سی دینی معلومات رکھتا ہے لیکن سمجھتا یہ کہ مجھے بہت کچھ معلوم ہے خصوصا جن کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ عمر کی زیادتی علم کی زیادتی کی دلیل ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے علم سیکھنے سے آتا ہے لہذا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی ہم شرع حکم بیان کرتے ہیں تو چونکہ پہلے ان کی ذہنی ڈکشنری کے اندر یا ذہنی جو کتاب اس میں یہ نہیں لکھا ہوتا انہیں علم ہی نہیں ہوتا تو وہ صاف انکار کر دیتے ہیں بولتے ہم نے تو آج تک سنا نہیں یہ پتا نہیں کہاں سے نیا مسئلہ لیا تو پہلے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جتنی دینی, جتنی دینی معلومات ہیں جتنی دینی تعلیمات ہیں وہ سب آپ کو معلوم ہے اور کیا اتنی بھی آپ کے اندر صلاحیت ہے وہ سارے کے سارے مسائل آپ کو یاد ہیں کہ جب کوئی نئی بات بیان کی جائے تو آپ کے اپنے ذہن میں موجود سینکڑوں کروڑوں مسائل میں غور و تفکر کر لیں کہ یہ چیز اس میں موجود ہے کہ نہیں اور آپ نے کہا نہیں ہم نے ہمارے ذہن میں نہیں ہے تو یہ نئی چیز آ گئی جب آپ اس چیز کا دعوی کرنے کے اہل ہی نہیں ہیں پورا دین آپ نے ابھی تک سیکھا نہیں پوری معلومات آپ کو ہے نہیں تو پھر یہ کہنا کہ جی ہم نے تو آج تک سنا نہیں تو ایک عجیب و غریب سی ہی بات ہے جیسے آپ یہ بولے کہ بھائی امیرکا کے اندر ایک گلی ہے اس کا فلا نام ہے اب کو آدمی کہ میں مانتے ہی نہیں ہوں کیونکہ میں نے تو پہلے سنا ہی نہیں تو آپ کے نہ سننے سے کیا وہ گلی وہاں پہ موجود نہیں ہوگی اسی طریقے سے ہزار شرع احکام ایسے ہیں جو لوگوں نے نہیں سنے ہوتے آپ جب ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور ان میں اگر ان کے لیے گریف کا سامان ہو کوئی پیسہ خرچ کرنے کی باری آ جائے کوئی اور مطلب عبادت کی ادائیگی کے بارے آ جائے کوئی ایسا مسئلہ اس میں نکل آئے تو فوراً کہتے ہیں ہم نے تو پہلے سنا ہی نہیں پتہ نہیں کہاں سے نئی نئی باتیں لے آئے خصوصا جیسے زکوات کے بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں آپ کسی کے سامنے بیان کریں تو بعض اوقات ایک دم گھبرا جاتا ہے اچھا یعنی اس کے ہمارے تو اتنے لاکھوں روپے زکات بن رہی ہے یا ہم نے سابق زندگی میں زکات ادا نہیں کی وہ بھی کرنی پڑے گی تو پھر وہ مسئلے کا انکار کر دیتے ہیں وہ بولتے ہیں نئے نئے مسائل ہیں تو اپنے آپ کو غریب سے بچانے کے لیے مالی خرچے سے بچانے کے لیے جسمانی جسمانی مشقت سے بچانے کے لیے خود کو بچانے کے لیے وہ بعض اوقات احکام کا انکار کر دیتے ہیں تو یہ اگرچہ معذ اللہ کفر تو نہیں ہے انکار کرنے سے مراد یہ ہے کہ اگر تو نصر قطعی سے ثابت ہو پھر انکار کرے تو کفر ہوگا لیکن بہت سے قیاس ہوتے ہیں قرآن قرآن سے براہ راست چیز ثابت نہیں ہوتی ہے حدیث سے ہوتی ہے یا فکہ نے اپنے قیاس سے حکم ثابت کیا ہوتا ہے اس کا انکار کرنا گمراہی ضرور ہوتا ہے تو اتنا ضرور ہے کہ یہ کفار کی عادت کے مشابہ عادت ہے ان کے پاس بھی جب کوئی نیا حکم آتا تھا تو وہ اراض کر لیا کرتے تھے ہمارے نزدیک یہ حکم نیا تو نہیں لیکن ہمارے اعتبار سے نیا ہے کہ ہم نے پہلے نہیں سنا تو ہم بھی اعراض اس سے کر رہے ہیں تو یہ پھر کفار کی مشابہت ہو جائے گی گویا کہ مس... معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی مسلمان کو, کو کوئی نیا مسئلہ معلوم ہو جو سے پہلے نہیں معلوم تھا تو اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے اس سے منہ نہیں پھیرنا چاہیے بلکہ اگر واقعی کسی مستند طریقے سے مستند ذریعے سے آپ تک وہ حکم پہنچا ہے کوئی بڑے مفتی نے بتایا کسی عالم دین نے بتایا یا آپ کو اچھی کتاب پڑھ رہے تھے کسی مسرت شخص کی لکھی ہوئی اس میں کوئی نئی بات آپ کو حاصل ہو گئی تو اس کو انکار کرنے کے بجائے اسے قبول کرنا چاہیے اور پھر وہ اس طریقہ سے پھر اپنا محاسبہ کر کے اگر اس بات کا تعلق عمل سے ہے تو اپنی عملی حالت کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے آگے شاہ فرمایا کہ فقط قص تو بے شک انہوں نے جھٹلا دیا ہم تو ان قریب آئیں گے ان کے پاس ام باؤ خبریں ماں کانو بہی اون آنے والی خبریں ان کے مذاق کی یعنی اس کی خبریں آنے والی ہیں ان قریب ان کے پاس جس کے ساتھ وہ مذاق کیا کرتے تھے یعنی آج اس تقزیب کرتے ہیں جن چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں تو بہت قریب ایسا موقع آنے والا ہے کہ یہ مذاق اڑانے والی جتنی چیزیں اس کی خبریں ان تک پہنچ جائیں گی یعنی اس کا انجام یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور مراد قیامت ہے کہ آج تو ان کو مذاق سوج رہا ہے بہت سی باتوں کے ساتھ بہت سی چیزوں پر ہنسی مذاق چھٹا کر رہے ہیں کوئی گرفت کرنے والا نہیں کوئی پکڑنے والا نہیں طاقت بھی ہے زور بھی ہے لیکن کل برود قیامت ان کی شدید گرفت ہوگی معذرت کے ساتھ یہی معاملہ ہمارے مسلمانوں کا بھی ہے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں ہمارے بھائی اور بہنیں کہ جو شرح احکام سننے کے بعد انہیں مذاق سوچتا ہے ہنسی آتی ہے کھٹا کرتے ہیں دین دار شخص کا مذاق اڑاتے ہیں شرح احکام سے رہے فرار اختیار کرنے کے لیے کراسن سے کرتے ہیں ہیلے بہانے کرتے ہیں اور وہ بالکل سیریس نہیں ہوتے اور کوئی سنجیدگی اختیار نہیں کرتے ان کے دل پہ کوئی خوف خدا کا اثر ظاہر نہیں ہوتا لیکن ایک دن آئے گا جب میدان معاشر قائم ہوگا اس وقت اڑایا گیا یہ مذاق بہت بھاری پڑے گا خود بھی پچھتاں گے اور ان لوگوں کو دیکھ کر وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ پچھتا رہے ہوں گے جو اس وقت آپ کی اس قسم کی غلط حرکتوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں ہنس کر کمر پہ تھپکیاں دے کر اور ٹھپے مار کے ہنستے ہیں جو ہم لوگ ایسے ہوتا ہے کہ بہت سا مجھما بنایا ہوتا ہے اس قسم کے لوگوں کا جو دینی باتوں کا مزاق پڑانے والے ہیں یا ان کا انکار کرنے والے ہیں ان کی حوصلہ افزائی اور ہمت بڑھتی ہی اس وجہ سے ہے کہ انہیں چند اپنے ہم خیال لوگ مل جاتے ہیں ہر ایک میں سے دلیر ہوتا ہے دین کے خلاف بولنے پر مذاق اڑانے پر سب کچھ تو پھر اگر اکیلا آدمی ہو نا اور کوئی اس کا ساتھ نہ دے رہا ہو تو پھر بھی احساس جرم ہوتا ہے لیکن جب بہت سارے مل جاتے ہیں تو یہ احساس ختم ہو جاتا ہے اور آدمی سمجھتا ہے کہ ہم حق بجانی دیں ہم بالکل صحیح کر رہے ہیں کوئی ہماری گریف نہیں کر سکتا لیکن آج آپ یہ چند نہیں کروڑوں کا مجمع جمع کر لیں اور غلط بات تو سب آپ کے ہم خیال ہو جائیں میدان معاشر میں سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہوں گے اس وجہ سے کہ یہ سمجھیں گے وہاں جا کے ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اس شخص نے ہماری آخرت کو برباد کیا ہے مذاق کرنے والے کو حوصلہ افزائی کرنے والے برا بھلا کہیں گے کہ تمہارے مذاق کی وجہ سے ہم ہلاک ہوئے اور یہ مذاق کرنے کا مذاق اڑانے والا کہے گا تم لوگوں کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے میں ہلاک ہوا ورنہ میں کرتا ہی نہیں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے لیکن وہاں پر دشمن ہونا پھر کیا نفع دے گا اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر خدا نہ نخواستہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ کوئی شخص عمل نہ بھی کرے تو کم از کم مذاق تو نہ اڑائے دینی پابندیوں کے متعلق اپنے مختلف ان کی غلط رائے تو قائم نہ کرے اور اسے عام کرنے کی کوشش تو نہ کرے یہ سب غلط چیزیں ہیں اوللم یع الادی کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کم ام بدنا فی ہن کلی زن کریم کہ ہم نے اس میں کتنے باعزت جوڑے پیدا کیے ہیں محترم جوڑے پیدا کیے ہیں باعزت جوڑوں سے مطلب یہ ہے کہ واقعی جن کو آپ دیکھ کر یہ کہیں کہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور عزت پیدا ہو جائے ان جوڑوں کو دیکھ کر یہ عام ہے وہ جوڑے سبزیوں کے بھی ہو سکتے ہیں پودوں کے ہو سکتے ہیں درختوں کے ہو سکتے ہیں جانوروں کے ہو سکتے ہیں انسانوں کے ہو سکتے ہیں یہ جوڑے اللہ نے جو دنیا کے اندر پیدا کیے ہیں اگر آپ غور فرمائیں تو جانور پرند درختوں کے اندر بھی جوڑے ہوتے ہیں نر بھی ہوتے ہیں مادہ اسی طرح جانوروں میں انسانوں کے اندر ہوتا ہے مرد عورت ہوتے ہیں تو یہ اللہ نے فرمایا کیا یہ زمین میں نہیں دیکھتے گویا کہ ان کو یہ دیکھ کر اندازہ کرنا چاہیے تھا کہ ان کو جوڑے دار پیدا کرنے والی کوئی ذات تو ہے کیوں نہیں سارے کے سارے مذکر پیدا ہو گئے کیوں نہیں سارے کے ساری مونس پیدا ہو گئی ایک مزکّر ایک مونس سے دونوں کا ملا پھر اس سے ایک نیا وجود کا جنم تو یقینی سی بات ہے کہ یہ کوئی طریقہ کار وضع کیا گیا ہے کسی نے باقاعدہ بنایا ہے ایک کو ایک اعضا دیئے دوسرے کو دوسرے اعضا دے دیے جسم کی بناوٹ دیکھیں شکل و صورت کی آواز پھر ان میں افعال و اعمال کی تقسیم آپ دیکھیں مذکر کوئی کام کر رہا ہے مونس کے ذمے کوئی اور کام ہے تو یہ سب کا سب یقینی سی بات ہے کوئی اعضا تو کر رہی ہے تو یہ اللہ نے گویا کہ ان کو سمجھانے کے لیے آیت نازل فرمائی کہ اس بات پر غور کرو یہ زمین کی طرف کیوں نہیں دیکھتے کہ ہر چیز کے جوڑے بنائے گئے ہیں تو لازم بات ہے کوئی بنانے والی ذات بھی ہے اور جو بنانے والی ذات ہے وہ بہت ہی افضل اور اعلیٰ ذات ہے قطر نظر اللہ تعالیٰ کی ذات کی اگر ہم دیکھیں اگر عام دنیاوی طور پر دیکھیں کسی جگہ پر آپ جاتے ہیں کسی ایک آپ مثلاً کسی میوزیم میں چلے گئے یا کوئی ایسے جگہ پہ چلے گئے ایک عجوبہ تیار کیا گیا ہے اب اندر چلے ایک محل بنا ہوا ہے بڑا سا کیڑا ٹائپ بنایا ہوا اس کے اندر بہت سی ایسی چیزیں جوڑے جوڑے دار بنائی ہوئی تو آپ کہیں گے بہت, بہت کوئی ذہین شخص جس نے اس کو تیار کیا ہے کہ دیکھو یہ ایک قسم کے بنائی یہ دوسری قسم کی چیز تیسری قسم کی چیز یہ چوتھی قسم کی چیز ان کو دیکھ کر آپ اعتراف کرنے پر مجبور ہوں گے کہ ایک بہت بڑا ذہن ان چیزوں کے پیچھے کام کر رہا ہے تو گویا کی چیزوں کو دیکھ کر مختلف صناعات کو دیکھ کر مختلف ایجادات کو دیکھ کر ان کے موجود کے بارے میں ایک اچھا تصور پیدا ہوتا ہے یہی شریعت چاہتی ہے یہی اللہ تعالی چاہتا ہے کہ کائنات کو دیکھنے کے بعد اس کائنات کو پیدا کرنے والے کی عظمت اپنے دل میں پیدا کی جائے اور اس کی طرف پھر ہدایت حاصل کرنے کے لئے قدم بڑھایا جائے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید اس پر کلام کریں گے وہ آخرودہ اعوانا ان الحمد للہ رب العظمین